ربانا اور اے ہمارے وجہ اللہ کر دے ایسی چیز ہمارے واسطے مسلم ہی نہیں لک کہ ہم دونوں تیرے فرما بردار رہیں مسلم کا جو لفظ ہے نا اس کا ترجمہ بڑا دشوار ہے مسلم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ہر اختیار سے دستبردار ہو جائے اور اپنے آپ کو بالکل جھکا دے قرآن نے غلط استعمال کیا ہے. وہاں سے روشنی پڑتی ہے اس پہ ابراہیم علیہ السلط نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اسماعیل علیہ السلام لٹا دیا انہوں نے چوری بھی لے لی اللہ فرماتے فلم اسلمہ جب دونوں نے اپنے آپ کو لٹا دیا اور ذبا کرنے پہ تیار ہو گیا اور دوسرا ذبا کرنے پہ اور ہونے پہ سب دیا پلاما اسلامہ دونوں نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات کو آپ کی قربانی کو قبول کر لی یہ ہے اسلم انتہا ہو گئی نا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے اور باپ تیار ہے اس کے لیے تو اسلامہ کے یہ مطلب ہے کہ سرینڈر کر دے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کوئی اپنا اختیار کوئی مرضی کوئی خواہش باقی نہ رہے کہ خدایا میری ہر وہ خواہش ہے جو تیری خواہش ہے. اور خدایا ہر وہ چیز ہے بس جو تو کہتا ہے وہی کرنا کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت کیسے حالات ہیں کیا ہو رہا ہے تو کہنے لگے اس کے حالات کا کیا پوچھتے ہو مشرق اور مغرب میں سارے حالات جس کے ساتھ چل رہے ہیں اس کا حضرت کیا مطلب کہنے لگے یہ ساری دنیا ہماری خوشی سے ہی تو چل رہی بڑا حیران ہوا اسی کا حضرت اس کا کیا مطلب کہنے لگے بھائی دیکھو جو بھی اللہ کرتے ہیں نا کوئی بیمار ہے کوئی صحت میں ہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہے آپ کی طرف سے ہے بالکل ہم خوش اور راضی ہیں جو اس حال میں آپ ہمیں رکھیں جس حال میں دنیا کو رکھیں ہم تو راضی ہی راضی تم نے پھر حضرت آپ کرتے ہیں کیا کہنے لگے دو کام کرتا ہوں ایک نماز پڑھتا رہتا ہوں اور ایک موت کا انتظار ہے جب چاہیں جب بلا لیں گے چل پڑیں گے اور تو کوئی کام ہے نہیں تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز کو فنا کر دے اپنے ارادے کو چھوڑ دے کہ ارادہ وہ جو اللہ فرمائیں گے بس وہ کرنا ہے اللہ نے فرمایا وجعلنا اللہ مسلمئی انہوں نے دعا مانگی اور کا اللہ ہمیں پورا پورا اپنا فرما بردار بنا لے وہ من یا اور اور ابردیگار ہماری اولاد میں سے دی یہ جو وجعلنا ہے نا ربنا وجعلنا مسلمین مسلم ربنا وجعلنا من ذریتنا یوں جملہ بنے گا ربنا وجاللہ مسلم لت اور اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے اور اس کے بعد یہ ذریتنا کے لفظ سے پہلے پھر یہ بات آئے گی کہ ربنا وجعلنا ذریتنا یہ پردگار ہماری اولاد کو امتن ایسی امت بنا دے اے اللہ ایسی امت یعنی ایسا گروہ بنا دے مسلمت اطلط وہ تیرے لیے پورے پورے مسلمان ہماری اولاد میں ایک پورا گروہ ایسا پیدا فرما جو پورے کے پورے تجھے ماننے والے ہوں وہ ارینا مناسکانہ اور اللہ ہمیں سکھا دے مناسکانہ نسخ اپنی عبادت کا طریقہ نسک کہتے ہیں کوئی بھی عبادت کہ اللہ ہم ایسی عبادت کریں جس سے تو راضی ہو جائے ہمیں یہ سکھا دے اور پھر آہستہ آہستہ نسک کا جو لفظ ہے یہ حج کے مناسک پہ استعمال ہونے لگا آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ مناسک حج یعنی حج کی حج کے طریقہ ارینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے علمنا اللہ میں تعلیم دے دے اللہ میں سکھا دے ابن حاجب بہت بڑے ناوی تھے اور ابو حگیان اندلسی رحمت اللہ علیہ ان دونوں نے اس تعلیم کا انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا ارینا یہ تعلیم کے معنی میں آ نہیں سکتا لیکن زمکشری نے کشاف میں اور یہ جو ہیں یہ جو ہیں اسفہانی راغب سوہانی انہوں نے مفردات القرآن میں دونوں نے اس کا یہی ترجمہ لکھا اور ان دونوں کے ہوتے ہوئے یہ جو باقی ہیں نا ابو حیان اور حاجب ان کا مرتبہ پھر کم رہ جاتا ہے وہ ساری لغت کی بحث ہے اس کو کرنے کا کچھ فائدہ نہیں لیکن یہ کہ ان دونوں حضرات نے انکار گرچہ کیا ہے لیکن زمخشری امام ہے لغت کا اس کی بات میں بڑا وزن ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علمنا اے پر ہمیں سکھا دے اپنی عبادت کا طریقہ اور توبہ لینا اور اللہ ہماری طرف رجوع فرما ہم پر فر رحم پر یہ <تصفيق> <تصفح> جو توبہ ہے یہ وہ توبہ نہیں ہے جو عام انسان کرتے ہیں. عام لوگوں کی توبہ ہوتی ہے گناہوں سے کہ گنا ہو گیا ہے اس سے توبہ اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کے لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ نیکی بھی جو کر دیا ہے اس پہ بھی تیری شاع نشان نہیں تھی خدایا اس میں بھی معافی مانگتے ہیں جو نیکی کرنی چاہیے تھی حقیقت ایسی کر نہیں سکے اور جب اس سے بھی زیادہ آدمی بڑھتا ہے تو خود اپنے وجود پہ شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس دنیا میں کیوں باقی ہوں سرے سے رہنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھ جیسے لوگوں کو تو جب یہ مقام کسی کا آتا ہے تو پھر وہ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے قرب کے لیے کرتا ہے اللہ کے قرب کے لیے اس طرح کے وہ کہتا ہے اللہ مجھے اپنا قرب اور نصیب کر دے اتنا کہ تیری ذات اقدس تک پہنچ جاؤں اور مکمل مجھے معرفت حاصل ہو جائے وہ خاصل خاص لوگوں کی توبہ ہوتی ہے اور وہ یہاں مراد ہے بتو بینا اور دیگر بھرپور رحمتیں ہماری طرف پھیر دے اپنی یہ نقشبندیہ سلسلے میں ایک بزرگ تھے خواجہ امکنگی رحمتہ اللہ علیہ بخارا سے ان کا تعلق تھا سمر سے اس علاقے سے انہوں نے اپنی وصیت میں ایک جگہ لکھا لکھا ہے کہ برائے خدا عزیزان من میرے عزیزوں میرے دوستوں اللہ کے لیے ایک کام کرو نویسیت برگور من دو سخن میری قبر کا جو قطبہ ہے نا وہ جو لگاتے ہیں پتھر اس پہ یہ جملہ لکھتے ہیں نا کہ چو جگی در تہ خاک شد کہ خواجہ جب قبر کی مٹی میں مل گئے جا کے نکو شد کے خس کم جہاں پاک شد اچھا ہوا دنیا سے گندگی کم ہوئی اور خدا کی زمین پاک ہو تو ایسی چیز آ جاتی ہے کہ آدمی کوئی چیز اپنے سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا کوئی چیز اپنے سے نہیں دیکھتا وہ اللہ کی طرف سے وقت بالینا اور انہوں نے آج کیا کہ پرادگار خاص نحمت ہم پہ نازل فرما ان کا انتاب اور اللہ تو ہی ہے جو تبواب ہے جو بار بار اپنے بندوں کی طرف رحمت سے متوجہ ہوتا ہے بار بار اس گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اور اللہ آپ ہی ہیں جو مسلسل رحم کرتے ہیں بار بار رحم کرنے والے